سورت اور یہ سورت جو ہے اب ان چار سورتوں میں یوں سمجھ کہ کلائمیکس ہے اس مضمون کا یہاں آ رہا ہے اور وہ ہے اجتماعی عملی توحید انسان جو ہے ایک متمدن حیوان ہے یہ مانتے ہیں ہم لوگ تمدن مل جل کر رہتا ہے اسے اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے اجتماعی نظام کے مختلف پہلو ہم نے شمار کیے ہیں ایک معاشرتی نظام ہے اس سے بھی پہلے آئلی نظام ہے خاندانی نظام ہے پھر معاشرتی نظام ہے پھر اقتصادی یا معاشی نظام ہے پھر سیاسی نظام ہے یہ تمام جو نظام ہیں یہ جب تک کہ اللہ کی حاکمیت کے تابے نہیں ہوتے تو گویا کہ اجتماعی سطح پر تو توحید نہیں ہے وہ تو شرک ہے کرتے افراد جو ہیں اکیلے اکیلے اس میں ہو سکتے ہیں وہ واحد ہوں اور وہ کس شکل میں ہوں گے جبکہ وہ تن من دھن اس باطل اور مشرکانہ نظام کا قدا کما کر کے اور وہاں توحید کا نظام قائم کرنے کے لیے لگے ہوئے ہوں اور انہوں نے اس کے اندر لگا دیے ہو تب تو وہ ہے مواحد ورنہ تو وہ مشرک ہے اور مشرکانہ نظام کو انہوں نے دل سے تسلیم کر لیا اسی مشرکانہ نظام میں وہ اپنی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں پاؤں پھیلانے کے لیے جائیداد بنانے کے لیے اپنے کوئی پروفیشن میں شائن کرنے کے لیے کسی اور معاملے میں ساری بھاگ دوڑ اس کے لیے ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اس نظام کو ذہنت قبول کر لیا تو جنہوں نے اس داغوز کو قبول کر لیا انہوں نے اللہ کا انکار کیا چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں بلکہ تاجد بھی پڑھتے ہوں تو اقامت دین کی اس طرح اس صورت میں آ رہی ہے اور اقامت دین کے موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذرائع سلام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف یہ ویسے تو دو صورتوں میں سے ایک ہے جس میں پانچ حروف آئیں ہیں ایک ہم پڑھ چکے ہیں کافا یا این سعود لیکن یہ اس اعتبار سے منفرد ہے کہ حامیف علیحدہ اور عن سین قاف علیحدہ تو دو آیتیں اس سورہ مبارکہ کی یہ منفرد ہے کہ جو حروف مقطعات میں مشتمل ہے مجھے اس سورہ مبارکہ سے بھی جو ایک خصوصی مناسبت ہے میں عرض کر لوں کہ سب سے زیادہ تو سورہ حدید لیکن مکی قرآن میں سورہ حدید کا جو متوازن اور اس کا جو بدل ہے وہ سورہ شع ہے جو مقام سورہ حدید کو حاصل ہے مدنی قرآن میں وہی مقام سورہ شعرا کو حاصل ہے مکی قرآن میں اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً یہ دگنی ہے اس سے اس کی آیات ہیں 29 اس کی آیات ہیں تریپن اور چونکہ مکی قرآن جو ہے وہ دگنا ہے مدنی قرآن سے اپنے حجم کے اعتبار سے کزال کئی البیل نظیم امین قبل کلواہر عزیز الحکیم زال اسی طرح وہی کرتا ہے اللہ اے نبی آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف بھی کرتا رہا ہے جو آپ سے پہلے تھے وہ اللہ جو العزیز ہے الحقیم ہے اب یہ قزال کا کس چیز کی طرف اشارہ ہو رہا ہے ایک تو یہ کہ جو بھی لوگ تھے اس وقت ان کے سامنے تھا کہ اس طریقے سے حضور کہتے تھے مجھ پر وہی آئی ہے اور ایک اسور اس مبارک کے آخر میں بھی آ جائے گا وہی کی قسمیں جن کا کہ میں نے اس سے قرآن والے لیکچر میں ذکر کیا تھا تو وہاں آگے جا کر آ جائے گا کہ وہی کس کس طور سے آتی ہے انسانوں پر آتی رہی ہے تو کزال کا گیت تشریح اس صورت میں وہاں ملے گی لہو مافی سماوات وہ معافی لر کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں وہ علی العظیم اور وہ بہت بلند و بالا ہے اور بہت عصمت والا ہے تقاضو سماوات یا تو پتھر نا آسمان قریب ہے کہ اوپر سے پھٹ پڑے یعنی اوپر ان کے اتنا بوجھ ہے اتنا وزن ہے اتنے فرشتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ بارش مر جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کا یا سرمسود نہ ہو یا کھڑا نہ ہو قیام میں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کیفیت ہے وہاں پہ وما یالم و جنود عرب کا اللہ ہُو تیرے رب کے جو لشکر ہیں انہیں کوئی جانتا ہی نہیں سوائے خود اس کے تو وہ پھٹ پڑنے کے تیار ہیں بل منائے کا تو یہ سب یہ سورہ مومن میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین میں سے جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں ولبلائےم جو رب اپنے رب کی تصویر کے ساتھ ہم بھی کرتے ہیں بستفرون عل منفی لڑ اور زمین والوں کے لیے جو زمین میں ہے اہل ایمان ان کے لیے استفاق کرتے رہتے ہیں اللہ انَََ اللہ غفور الرحیم آگاہ ہو جاؤ یقین اللہ غفور ہے اللہ رحیم ہے بلدین تحظم اندون ہی اولیا اور وہ ہستیاں تو جنہیں ان لوگوں نے سمجھ لیا اولیا حمایتی مددگار بچانے والا شاف اور ان کے ذریعے سے تقرم حاصل کر لیں گے اللہ حقیز علیہم اللہ تعالیٰ نہیں ہے, ہے ساتویں آیت میں بھی ہے اس کا مفہوم آگے جاتے واضح ہوگا اسی طرح ہم نے وہی کیا ہے آپ کی طرف اے نبی قرآن عربی قرآبہ تاکہ آپ خبردار کر دیں بستیوں کی ماں یا بستیوں کی جڑ سب سے بڑی بستی سب سے اہم بستی یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ کشت کے آیت نمبر انسٹھ میں آیا تھا حتّہ نب آسافی امہا رسولہ جو بھی علاقہ ہے اس کی جو مرکزی بستی ہے ہم عذاب نہیں بھیجتے رہے جب تک کہ اس کی مرکزی بستی کے اندر رسول نہ بھیج دیں تو اب یہ ام القرآ ہے جو عرب کے لیے ام القرا ہے ویسے یہ پوری دنیا کا ام القرآ ہے تم ذرا امل قرآ اگر حضرت اعظم واقعات یہ بات صحیح ہے کہ بیت اللہ حضرت اعظم کا بنایا ہوا ہے تو معلوم ہوا کہ پوری دنیا کا جو ہے واقع ام قرآ پر یہی ہے بیت العقیق بہت پرانا گھر تاکہ آپ خبردار کریں ام قرآ کے رہنے والوں کو امن ہاؤ ڈونٹ کے ارد گرد ہیں یہ مفہوم پہلے بھی آ چکا میں نے ارد گرد جو ہے وہ جو دائرے کھینچتے جائیے تو پوری دنیا اس میں آ جائے گی وہ يَوْمَ الْجَمْعِ اور خبردار کرنا ہے اس جمع ہونے والے دن قیامت کا دن لا رہے وفی جس میں کوئی شک نہیں ہے فریق انفی ایک گروہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ فریق انفر اور ایک جماعت ہوگی کہ جو جہنم میں جائے گی ولاؤ شاہ جہ امتم واحد اگر اللہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا سبھی مومن ہوتے لیکن نہیں یہ تو اللہ تعالی داخل کرتا ہے جو چاہتا ہے جو خواہش مند ہوتا ہے جو اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے اس کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے یہ مفت میں وہ اللہ تعالی اپنی یہ رحمت اور اپنی جنت جو ہے مفت میں دینے کو نہیں ہے نہیں بنائی ہے جو چاہتا ہے اس کا ارادہ کرے پھر اس کی قیمت ادا کرے انلم ظالم الم الحم و نصیر اور جو ظالم ہوں گے مشرق ہوں گے کافر ہوں گے ان کا پھر نہ کوئی ولی اور حمایتی ہے اور نہ کوئی منلگار ہے اب ابھی تخبی ہی اولیاء دوبارہ وہی بات آئی کہ انہوں نے اللہ کے سوا جو ہے اپنے اور حمایتی اختیار کر لیے ہیں فلاح ولی تو مکلو اللہ ہی ہے ولی ایک ہی ولی ہے بس اس کو پکڑو اسی کو اپنا ولی مانو اللہ ولینا جی وہی ہے کہ زندہ کرے گا بردوں کو وہ ہوا اللہ کل نشین قدیر اور وہ ہر چیز پر قابل ہے وہ مختلف مِنْ فی بنشن إِلَى <اللَّه> ہو یہاں سے اب مضمون شروع ہو رہا اس کی تمہید بن رہی ہے تمہارے ماں جو بھی اختلاف ہو اس کے فیصلے کا حق اللہ کے پاس ہے حاکم وہ ہے اس کے لیے ہے حاکمیت ہاکمیٹی بلانگس ٹو اینڈ سروری زیبہ فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے حکمران ایک وہی باقی متان حاضری اس کی حاکمیت کے تحت پورا نظام زندگی کا آ جائے گا تو اس کا نام ہے اللہ کا دین قائم ہو گیا توحید بالفعل اس پورے نظام میں قائم ہو گئی ایک اللہ کی حکومت ایک اللہ کی مرضی ایک اللہ کا قانون ظالم اللہ ربی علیہ توکل تو وہ ہے اللہ میرا رب اس پر میں نے توکل کیا ہے وہ انیب پر اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے سما بات بل وہ آسمانوں و زمین کا پیدا فرمانے والا ہے تمہاری ہی نو سے تمہاری بنا دی جوڑے بنا دیے اسی طرح چوپاوں میں بھی ہر اسپیشیز کے اندر نر بھی ہے وعدہ بھی ہے یا فی اسی سے وہ تمہاری افزائش کرتا ہے افزائش نسل اسی سے تمہیں پھیلاتا ہے نہیں سکم اس کی یونیک ہستی اس کے مثال کی سی بھی کوئی شے نہیں اب یہ کیا کریں ایک چیز ایبسولوٹ نیگیشن کے لیے ہمارے اور ہماری زبان میں کوئی کوئی اسلوب ہے ہی نہیں اس جیسی کوئی شے نہیں اس کی سی کوئی شے نہیں اس کی مثال کی سی بھی کوئی شہ نہیں اب یہ اس سے زیادہ یہ اور اس کے اندر ایم کا ایبسولوٹلی یونیک لا بس لہو الا مثال الہو الا نسدہ لہو الا ردہ لہو وہ جو بھی آپ الفاظ اتنے بھی جمع کرتے ہیں گے وہ ہوا صبع البصیر اور وہی ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا لہو بقال بات و اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کی تمام کنجیاں یا رست المنگ شاہ وہ بچھا دیتا ہے کھول دیتا ہے بست وسیع کر دیتا ہے کشادہ کر دیتا ہے رسق کو جس کے لیے چاہتا ہے وہ یکد اور جس کے لیے چاہتا ہے کر راشننگ کر کے دینا شروع کر دیتا ہے نشین اور یہ بھی اس کے علم پر ہے کہ کس کے لیے یہ بہتر ہے کس کے لیے وہ بہتر ہے وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اب جو آیت آ رہی ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا کلائمیکس ہے اور اس موضوع پر قرآن مزید کا دین کے موضوع پر شرع لکم من الدین اے محمد شرحمد پریمان لانے والو اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ نے دین میں وہی شے معین کی ہے ما وسا بھی نوہن جس کی وسیعت کی تھی نوح کو بلزیع اوہینا <الْعَيْك> اور جس کی وحی کی ہے ہم نے اے محمد آپ کی طرف کیونکہ پہلے خطاب ہے لکم شرع لکم یہاں امت سے خطاب ہو رہا ہے شرع لکم بس صرف فرض یہ کہ یا الذین آمنو یا نہیں آیا یہ مکی صورتوں کے مزاج کا تقاضہ ہے کہ وہ نہ آئے لیکن جمع کے سیزے سے واضح کر دیا کہ باقی جگہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ واحد کے سیزوں میں خطاب کر کے اور بالواسطہ امت یہاں امت سے خطاب ہے من شرال تمہارے لیے دین میں وہی شہ مقرر کی ہے ما ماوسا بھی روح جس کی وسیعت کی تھی اس نے روح کو بلوزی اور جس کو کی وہی کی ہم نے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم وما وصینا وسینہ ابراہیم اب وموسا و اور جس کی وسیعت ہم نے کی ابراہیم کو اور موسا کو آئیسہ کو انعطیم الدین کے دین کو قائم کرو دین ایک تو معلوم ہوا عیسائد سے کہ دین سب کا ایک ہے دین نوح کا اور حضور کا اور ابراہیم کا اور موسیٰ کا عیسیٰ کا علیہم الحمد ایک ہی ہے دین تو ایک ہی ہے ان ہاضری امت کو امت واحد عرب کو بہبود دین تو ایک ہی ہے شریعتیں مختلف ہیں لیکن دین کو قائم کرو موسیٰ کے دور میں ان پر یہ فرض تھا کہ دین کو قائم کرو اس کے لیے لڑو جاؤ جنگ کرو اور اس خرچہ زمین کو حاصل کرو جس پر اللہ کا دن قائم کر سکو تو صحیح سب کی یہی تھی جد و جہد یہی تھی توحید کا وہ تقاضا تھا کہ صرف انفرادی طور پر اول تو یہ کہ صرف عقیدے میں نہیں اپنے بھی عمل میں توحید جو ہے قبول کرو اور اختیار کرو اور عمل میں بھی صرف انفرادی نہیں اجتماعی توحید کو برپا کرنے کے لیے قائم کرنے کی جد و جہد کرو العقیم الدین ولافر رقوفی دین میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ دین فرقی یہ ہم پڑھ چکے ہیں دین کو پھاڑ دینا کہ زندگی کے ایک حصے میں اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے دوسرے حصے میں کسی اور کا مانا جا رہا ہے یہ فرقہ یا دوسرا تفرقہ کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں کہ رفع دین زیادہ ثابت ہے میں کرتا ہوں کسی کہ رائے ہے کہ نہیں امام ابو حنیفہ کا موقف جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے وہ نہیں کرتا کوئی عرض نہیں لیکن دین میں دین ایک ہے دلیل ہوگی اللہ اور اس کے رسول کے دین میں فرق نہیں وہ تو چاہے حنفی ہیں مالکی ہیں شافعی ہیں حمبلی ہیں سلفی ہیں دین تو سب کا ایک ہے اسلام اسی طرح شریعت موسوی اور بھی کسی اور کی ہوگی سید محمدی دین سب کا ایک اس میں تفرقہ نہیں ہونا چاہیے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو ولا تفر رقوفی دین میں تفرقہ نہ ہو یہ ہے وہ اقامت ہے دین کی فرضیت اس میں چونکہ عام طور پر ترجمہ جو ہے شاید آپ کے پاس بھی ہو تو قائم رکھو دین کو کر دیا گیا ہے وہ بھی صحیح ہے دو ہی سچویشن ممکن ہے یا تو دین قائم ہے تو اسے قائم رکھو صحیح ہے خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جائے گا کہ جی آگے آ رہی ہے تو آپ آپ کی رسیوں کو پکڑ رہے ہیں اس کے بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو رہے ہیں تاکہ خیمہ گر نہ جائے اس کو قائم رکھو خیمہ گر گیا تو کھڑا کرو اب اثر نہ اسے آپ اریکٹ کریں گے تو یہ دونوں ترجمہ جو ہے بالکل صحیح ہے قائم کرو کائم رکھو قائم ہے تو قائم کرو قائم نہیں ہے تو رکھو اور قائم نہیں ہے تو قائم کرو ان اقیم الدین اولا تو تفر رقوفی قبور عالل مشرقین ماتم ہوئے بہت بھاری ہے یہ مشرقین پر بات جس کی طرف اے نبی آپ ان کو بلا رہے ہیں انہوں نے تو زندگی تقسیم کی ہوئی ہے جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو حکومت کا ہے حکومت کو دو اور جو مولوی کہا کہ وہ مولوی کو دو اب یہ تقسیم ہے جس پر دنیا چل رہی ہے اور اس پر اگر فرض کیجیے علما بھی راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے ہمیں ہمیں تو جو کچھ ہے وہ مل ہی رہا ہے نا. تو وہ تو پھر گویا کہ اس ادیم کی طرف ہو گئی جس نے اس تقسیم کے اوپر اپنے دل کو مطمئن کر لیا جس نے ریکنسائی کر لیا ذہن اپنے آپ کو اس تقسیم کے ساتھ اس کا پھر اللہ سے کوئی تعلق نہیں کب اور عالل مشرقی نما اسی وجہ سے آتا ہے نا دو جگہ ایک دفعہ تو ہم پڑ چکے ہیں توبہ کے اندر چاہیے مشرکوں کو کتنا ہی لاگوار ہو لیکن اللہ نے محمد کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ وہ دین کو پورے کے پورے نظام زندگی پر غالب کرے چاہے مشرکوں کو اتنا لاگوار ہو مشرک تو پسند نہیں کرے گا اللہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے مَن <يُنِعِم> اور جو خود رجوع کرتا ہے اس سے وعدہ ہے اس کا ہدایت دے گا یہ اللہ کی شان ہے اللہ کسی کو راہ چلتے کو بلا لیتا ہے اس کو صوفیاء کہتے ہیں سالک مجذوب اور مجذوب سالک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی محنت کرتے ہیں مشقت کرتے ہیں سلوک طے کر رہے ہیں روحانی منزلیں طے کر رہے ہیں پھر کہیں جا کر وہ ایسی جگہ پر پہنچے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آپ کسی مقام پر آ گئے ہیں اللہ کا کوئی قرب حاصل ہو گیا ایک وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ پہلے کھینچ کے اپنے قریب کر لیتا ہے پہلے اور پھر وہ سلوک طے کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس قسم کے ہوتے ہیں صدیقین جو ہیں وہ سالک مجذوب ہیں شہدا جو ہیں وہ مجذوب سالک ہیں کھینچ لیا حضرت عمر کو اللہ تعالیٰ ان کے اپنے مزاج کی وہ کیفیت تھی نہیں ان کو بالکل مزاج ہی اور تھا ان کے کی دلچسپیاں اور تھی وہ تو کھینچ لیا